جزاک اللہ خیر امید ہے ان شاء اللہ ان شاء اللہ تمہارا آپ تمام بے خیریت سے ہوں گے اور میری آواز کو بھی سماعت فرما رہے ہوں گے میری وائس اگر اوکے ہے تو بتا دیں جی جزاک اللہ رضاکار بھائی آغم بھائی نور بھائی وغیرہ ہم انشاءاللہ انشاء اللہ ابوالعزت سورا شریف کی آیت نمبر پچاس سے ہم درس قرآن کا آغاز کریں گے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 واہلا وسکا بیویلاحلور خير یا خیر بھو شریف بارواں ستارہ اور آیت نمبر پچاس اور اکیاون کی تلاوت کر رہا ہوں میرا رب ارشاد فرما رہا ہے إِنْ أَمْتُمْ إِلَّا اور آگ کی طرف ان کے ہم قوم ہور کو کہا اے میری قوم اللہ کو پوجھو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم تو نرے مفتری ہو بلکل جھوٹے الزام عائد کرنے والے ہو یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی اللذی فطرنی افلا تعکیلون قوم میں اس فر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا اے قوم میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا میری مزدوری تو اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا تو کیا تمہیں عقل نہیں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کا ذکر فرمایا ہے اور آپ اس سے پہلے حضرت سیدنا نوح علیہ اللہ کا ذکر خیر سن چکے ہیں اور ان کی قوم پر عذاب آنے سے متعلق تفصیل بھی سماج فرما چکے ہیں ان آیتوں میں آیت نمبر پچاس میں ایک لفظ ہے اخا اور اس کا ترجمہ سیدی اعلی حضرت نے فرمایا ہے ان کے ہم قوم حود کو ہوں ہُودا لیکن بعض مترجم نے اس کا معنی بھائی بھی کیا ہے کہ ان کے بھائی ہود کو تو اس آیت سے اس کی دلال کرتے ہوئے اسماعیل دہلیوی وغیرہ نے کہا کہ نبیوں کو بڑا بھائی کہہ سکتے ہیں بھائی کہہ سکتے ہیں تو میں ان آیات کی تفصیل میں جانے سے قبل ذرا اس مسئلے پر چند منٹ آپ کے لوں گا دیکھیے حضرت اس آیت میں فرمایا گیا و علا آد ان اقوام ہدا اور آد کی طرف ان کے ہم ہاں قوم ہود کو یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے اور دیگر اردو متراجم حضرات نے آد کی طرف ان کے بھائی حود کو جو ہے یہ ترجمہ کیا اخا ہم مانا بھائی بھی ہوتا ہے تو بھائی ترجمہ کر دیا یاد رکھیے کہ اس میں حضرت حود علیہ السلام کو قوم آد کا بھائی فرمایا اور یہ بات معلوم تھی کہ حضرت حود علیہ السلام ان کے دینی بھائی نہیں تھے اور نہ ہی وہ ان کے نسبی بھائی تھے ان کو قوم عاد کا بھائی صرف اس وجہ سے فرمایا کہ وہ ان کے قبیلے کے ایک فرد تھے ان کا قبیلہ عرب کا ایک قبیلہ تھا اور وہ لوگ یمن کی جانب رہتے تھے اور قوم عاد اور حضرت عود علیہ السلام کے متعلق تمام تفصیل پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں تو اس صورت میں جو فرمایا ہے کہ ہم نے قومی عاد کی طرف ان کے قبیلے کے ایک فرد کو نبی بنا کر بھیجا اسی طرح قوم سمود کی طرف ان کے قبیلے کے ایک فرد حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اس سے مکے والوں پر یہ حجت قائم کرنا مقصود ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کو نبی اور رسول بنانا بہت مستعد سمجھتے ہیں کیونکہ آپ انہی کے قبیلے کے ایک فرد ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امتی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ نبی کو اپنا بھائی کہے اور ان کی مطلب جو ہے دلیلیں سنیں شیخ اسماعیل دہلوی جو ہے اس نے ایک حدیث پیش کی ہے اور حدیث اس نے یہ پیش کی ہے کہ مشکات میں اور یہ تقریبت میں اس نے یہ حدیث نقل کی کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا کہ نبی پاک علیہ السلام مہاجرین اور انصار میں بیٹھے تھے کہ آیا ایک اونٹ پھر اس نے سجدہ کیا حضور کو, حضور کو سجدہ کیا تو ان کے اصحاب کہنے لگے یعنی صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو جانور اور درخت بھی سجدہ کرتے ہیں تو ہم بھی سجدہ کریں تو فرمایا کہ اپنے رب کی بندگی کرو اور اپنے بھائی کی تعظیم کرو یہ ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا آ, صحابہ کو اپنا بھائی جو ہے وہ کہا خود بھی ان کا بھائی کہا تو ایک یہ حدیث جو ہے وہ انہوں نے پیش کی ہے تو اب وہ شیخ اسماعیل دہلوی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد جو ہے وہ لکھا ہے کہ انسان آپس میں سب بھائی ہیں جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے تو اس کے بڑے بھائی کی سی تعزیل کیجیے اور مالک سب کا اللہ ہے بندگی اسی کی چاہیے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء انبیاء امام امام زادہ پیر و شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی مگر ان کو اللہ نے بڑھائی دی وہ بڑے بھائی ہو گئے ہم کو ان کی فرم برداری کا حکم ہے ہم ان کے چھوٹے ہیں سو ان کی تعظیم انسانوں کی تھی کرنی چاہیے خدا جیسی نہیں اخصر اللہ حالانکہ کوئی بھی مسلمان صحیح القیدہ سنی مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں سمجھتا اس بات سے تو میرے آکا علیہ السلام نے تو خود ہی فرما دیا جس نبی کے ہم امتی ہی ہیں وہ خود فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے لیکن اسماعیل دہلوی نے جو لکھا وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دیا پھر اس نے یہ بھی لکھا آئیے ایک اور میں بھی اس کی دلیل آپ کے سامنے دوں ظاہر کی دلیلیں بھی آپ لوگ سنیں تو پھر میں ان شاء اللہ خود چند دلائل بھی آپ کو اس موضوع پر دوں گا بات تاکہ واضح ہو جائے اسماعیل دہلوی کا ایک وکیل تھا شیخ سرفراز احمد صفدر اس نے اس حدیث کے علاوہ قرآن مجید کی آیات سے بھی نبی پاک علیہ السلام کو بھائی کہنے پر استدلال کیا ہے اور جو ہے وہ ایک تو یہی جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو یہ آیت پاک کو جو ہے تلاوت کر کے سنائی لیکن دیکھیے چونکہ حضرت حود علیہ السلام ان کی قوم میں سے تھے تو اعلیٰ حضرت کا تفریحی ترجمہ ہے تو فرمایا اور آگ کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو حالانکہ اقا ہوں تو ہم قوم سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ود علیہ السلام ان کے قومی بھائی تھے جیسے ایک علاقے کا رہنے والا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی تے گرا سے آپ تو ہمارے علاقے کے ہیں ہمارے شہر کے ہیں ہمارے ملک کے ہیں تو اسی طرح مطلب جو ہے یہ قومی بھائی تھے اگر یہاں ترجمہ بھائی کر دیا جائے تو پھر تو یہ شک بھی ہوتا ہے کہ شاید ان کی اولاد میں سے تھے ان کے اباؤ اجداد ایک تھے یا مطلب یہ سگے بھائی تھے آپس میں بہرحال تو قرآن مجید میں صحیح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں کون مسلمان اپنی اپنی قوم کے لیے حضرت انبیاء کی اس اخوت سے انکار کر سکتا ہے تو اس نے بھاڑہ لکھا کہ الغرض آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخواط و ارشاد خود اور برفہان الہی ثابت ہے اور اس کا انکار قرآن اور حدیث کا انکار ہے یہ عبارت اس نے یہ لکھا ہے یہاز احمد سر... صفدر نے اور اس نے قرآن کی عشایت اور حدیث سے یہ ثابت کیا کہ سرکار معذ اللہ بڑے بھائی ہیں ان کی تعظیم بڑے بھائی جیسی کرو دیکھیے میں بھی آپ کو چند دلائل دیتا ہوں اب فیصلہ تو ہو ہی چکا ہے ہم نے یہاں کو فیصلہ نہیں کرنا لیکن حق بات سننے کے لیے دلائل اگر ہمارے سامنے آ جائیں گے تو انشاءاللہ بہت کبھی بات ہوتی ہے تو آسانی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کا مالک اور مولا ہے کوئی شک کی بات نہیں اور امبیا اس کے بندے ہیں وہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جو کچھ فرمائے وہ اس کو زیبا ہے اللہ رب العض جو ہے جو کچھ بھی انبیاء کرام علیہم السلاۃ السلام کو فرمائے ظاہر ہے وہ اس کو زیبا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا و آسا آدم و رب اور آدم نے اپنے رب کی معصیت کی پس وہ جو ہے وہ بے راہ ہوئے یہ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں تو کیا اس اسیت کو دیکھ کر حضرت اعظم علیہ السلام کو آسی اور بے راہ یا گمراہ کہنا جائز اصر اللہ اگر کوئی گنا گار کہے تو اس کا تو ایمان ختم جس شخص نے اس اسنا تلاوت یا قراعت قرآن، قرآن حدیث کے علاوہ حضرت اعظم علیہ السلام کے متعلق کہا کہ انہوں نے معصیت کی تو وہ کافر ہو جائے گا اسی طرح حضرات امبی علیہ السلام توازو اور انکشار سے اپنے متعلق جو کلیمات فرمائیں اس سے یہ جو نہیں نکلتا کہ امتی بھی ان کے متعلق وہ کریمات کہنے کی ضرورت کریں سورہ اعراف کی آیت نمبر تیئیس ہے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اولا ربنا ظلمنا نہ دونوں نے ارکین آدم اور الحباء نے اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ظالم ہیں حضرت موس علیہ السلام نے فرمایا سورہ کشف آیت نمبر سولہ اول عربی ان غلام تو نفسی پر ظلم کیا حضرت یونس علیہ السلام نے عرض کی سورہ انبیاء آیت نمبر ستاسی لنتا کن تین تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں تو سبحان ہے بے شک میں ظالموں میں سے ہوں تو کیا ان آیتوں کو پڑھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امبیا کرام ظالم ہیں اور یہ پرانے ترین سے ثابت ہے یہ ظالم ہے معاذ اللہ ثما معذ اللہ اور ان کو ظالم کہنے کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے تو نیز حدیث میں بھی ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ حضرت اعظم علیہ السلام کے پاس شفاف کی درخواست لے کر حاضر ہوں گے تو وہ فرمائیں گے کہ آج اللہ تاعلیٰ اس غضب میں ہے کہ پہلے کبھی اتنے غضب میں تھا اور نہ آئندہ کبھی اتنے غضب میں ہوگا اس نے مجھ کو ایک درخت سے کھانے سے منع کیا تھا میں نے اس کی معاسیت کی یہ بخاری شریفی عزیز تو اب کیا ان آیات کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ انبیاء ظالم تھے اور اس حدیث کی وجہ سے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام گناہ گار تھے اور یہ کہ ان انبیاء کا ظالم اور حاصل ہونا کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کے سے ثابت ہے اور اگر کوئی ان کو ظالم نہ کہے تو یہ قرآن کا انکار ہو گیا اصطر اللہ تو ہم تو اس قسم کے استدلال سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کی بریائی سے حضرت حد علیہ السلام کو قومِ آب کا بھائی فرمایا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم بھی انبیاء کو اپنا بھائی کہیں یا ہمارے نبی نے تواز ان خود کو صحابہ کا بھائی فرمایا یہ اس کو مستلزم نہیں کہ ہم بھی نبی پاک علیہ السلام کو کہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں اس کی جلال اس وقت صحیح ہوتا جب اسماعیل دہلوی یا اس کا وکیل شیخ سرفراز احمد یہ ثابت کرتا کہ قرآن کی فلاں آیت یا فلاں صحیح حدیث میں تصریح ہے کہ فلاں صحابی نے یا فلاں صالح امتی نے اپنے نبی کو اپنا بھائی کہا ہے اور یہ چیز ہرگز ثابت نہیں ہے لہذا امتی کے لیے اپنے نبی کو اپنا بھائی کہنا ثابت ہے ہی نہیں نہ کسی صحابی نے نبی فاق علیہ السلام کو بھائی کہا ہے نہ کسی اور امتی نے اپنے نبی کو بھائی کہا ہے تو نبیوں کو اپنا بھائی کہنا جائز نہیں ہے پھر بڑے بھائی جتنی نبی کی تعظیم کی تلقین کرنا یہ تو انتہائی غلط ہے دیکھیے آج اگر کوئی اللہ نہ کرے اپنے بڑے بھائی کو تھپڑ مار دے تو کیا وہ کافر ہوگا بتائیے کیا وہ کافر ہو جائے گا ہرگز ایسا نہیں وہ کافر نہیں ہوگا ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا کہ بغیر کسی شرح عذر کے اپنے بڑے بھائی کو تھپڑ مار دیا اور یہ گناہ کبیرہ ہے اپنے بھائی کو ظلم کیا تو افطر اللہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم بڑے بھائی جیسی ہے تو اب اللہ کیا کوئی اس طرح سرکار کے بارے میں چل سکتا ہے اس وقت اللہ تو اسماعی زیلوی نے یہ لکھا کہ جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے تو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہنا ان کی تعظیم بڑے بھائی کی کی جائے نہ صرف یہ کہ سراح حسن غلط ہے بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں احانت کے مترادش ہے اللہ تعالیٰ اپنے معبود کی تازین خود سکھاتا ہے قرآن کریم میں ہے سولہ حجرات آیت نمبر ایک یا ایوہ اللہین آمانو لا تقدمو بین ید اللہ ورسول فتق اللہ ان اللہ سمیع علی اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر صدقت نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے امام حسن بیان کرتے ہیں کہ کچھ مسلمانوں نے آہ کچھ, آہ کچھ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر دی تو ان کو دوبارہ قربانی کرنے کا حکم ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی تو ظاہر ہے کہ اگر بڑے بھائی سے پہلے قربانی کر دی تو اس قربانی کا نام قبول ہونا لازم نہیں آتا لیکن اگر رسول اللہ سے پہلے قربانی کر دی تو وہ قربانی رائگاہ ہو گئی سورہ حجرات میں ہے یا اس نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرنا اور نہ ان کے سامنے اس طرح بلند آواز سے باتیں کرنا جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے باتیں کرتے ہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے تو مجھے بتائیے کیا بڑے بھائی کی آواز پر اونچی آواز کرنے سے بھی امال ضائع ہو جاتے ہیں کیا ایمان چلا جاتا ہے بڑے بھائی کو مکان کے باہر سے آواز دے کر بلانا کیا ممنوع ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان کے باہر سے آواز دینا ممنوع ہے سورہ حجرات بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں تو بڑے بھائی کے بلانے پر جانا فرض اور واجب نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر جانا فرض ہے اور جو شخص آپ کے بلانے پر نہ جائے اس پر اللہ تعالی نے اظہار ناراضگی فرمایا ہے سورہ نور کی آیت نمبر تریسٹھ لا تک رسول رسول کے بلانے کو ایسا نہ بناؤ جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو آڑ لے کر چپکے سے نکل جاتے ہیں تو جو لوگ رسول کے حکم کی نا فرمانی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اسے اس ڈرنا چاہیے کہ ان کو کوئی مصیبت پہنچے یا ان کو دردناک عذاب پہنچے اللہ اکبر کبیرہ تو شیخ خلیل احمد سہارن پوری نے لکھا کہ جو اس کا قائل ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کو ہم پر بس اتنی فضیلت ہے جتنے بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے تو اس کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا افضل البشر ہونا اور تمام مخلوقات سے اشرف اور جمی پیغمبروں کا سردار اور سارے نبیوں کا امام ہونا ایسا قطعی امر ہے جس میں ادنا مسلمان بھی تردد نہیں کر سکتا اور یہ بھی یہ شیخ خلیل احمد سہارنپوری خود بھی دیوبندی ہے اور یہ عقائد علماء دیوبند میں اس کا یہ, فتوہ موجود تو یہ ایک نقطہ ہم نے بیان کر دیا آئے نمبر باون ہے سورہ ربود شریف میرا ارشاد فرما رہا ہے وَيَا وم کب وطن کم ولا تجری اور اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ تم پر زور کا پانی بھیجے گا اور تم نے جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا اور جرم کرتے ہوئے روح گردانی نہ کرو ترجمہ دوبارہ سنیں اور اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ تم پر زور کا پانی بھیجے گا اور تم نے جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا اور جرم کرتے ہوئے گردانی نہ کرو کروکی حضرت حوض علیہ السلام نے پہلے قوم آگ کو ایمان لانے کی دعوت دی پھر اس کے بعد انہیں توبہ اور کرنے کی ہدایت دی ایمان کی پہلی دعوت دی کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا پھر اس کے بعد انہیں توبہ اور کرنے کا حکم دیا تاکہ پچھلے گناہوں کی آلودگیوں سے ان کا دل صاف ہو جائے حضرت حق علیہ السلام نے بتایا کہ جب تم گناہوں پر نازم ہوگے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرو گے تو اللہ تم کو بقصرت نعمتیں عطا فرمائے گا اور ان نعمتوں سے استفادہ کرنے کی تم کو طاقت اور قوت عطا فرمائے گا اور یہی سعادت اور کامیابی اور کامرانی کی انتہا ہے کیونکہ اگر سرے سے نعمت حاصل نہ ہو پھر بھی انسان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا اور اگر نعمت تو حاصل ہو لیکن اس میں اس نعمت سے فائدہ حاصل کرنے کی صلاحیت نہ ہو پھر بھی اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا مثلا بھوکے انسان کو کھانا میسر نہ ہو تب بھی اس کی بھوک نہیں مٹ سکتی لیکن کھانا تو میسر ہے لیکن اس کا اوپر کا جبڑا نچلے جبڑے پر بیٹھ گیا ہو اور دانت ایک دوسرے میں جم گئے ہوں اور وہ منہ نہ کھول سکتا ہو نہ چبا سکتا ہو پھر بھی اس کی بھوک دور نہیں ہو سکتی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا سبحان اللہ وہ ذات جس نے نعمتیں بھی عطا کی اور نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی قوت بھی عطا کی اس لیے حضرت حوض علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تم پر موسلا دار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ کرے گا یہ اس لیے فرمایا کہ مادی نعمتوں کا حصول زراعت کی کثرت پر موقوف ہے اور زراعت میں زیادتی بارش کے زیادہ ہونے پر موقوف ہے اس کے بعد فرمایا اور تمہاری قوت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا یہ اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ حاصل کر سکیں قومی یاد کے لوگ بہت قوی حقل تھے اور وہ زمانے کے لوگوں کے اوپر اپنی جسمانی قوت سے فخر کرتے تھے جیسا کہ سورہ حامین سجدہ میں ہے کہ قوم یاد نے زمین میں نہ حق سرکشی کی اور انہوں نے کہا ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے تو یہ طاقتور بہرحال بہت زیادہ تھے اور ان کی قوت میں اضافہ ہو جاتا اگر یہ حضرت حد علیہ السلام کی بات کو مان لیتے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر تریپن چوپن پچپن اور چھپن یہ چار آئتے میں تلاوت کروں گا بولے اے حور تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے اور ہم خاضی تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے کے نہیں نہ تمہاری بات پر یقین لائے انسونی اش و شہد بڑی اما تشن کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں زار ہوں ان سب سے جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریف ٹھہراتے ہو فقی دونیں جمی تم تم سب مل کر میرا برا چاہو پھر مجھے موہ نہ دو علی اللہ ربی و ربکم میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب کوئی چلنے والا نہیں جس کی چھوٹی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ملتا ہے تو یہ مطلب جو ہے چار آیتیں ہیں ترپن سے لے کر چھپن تک جن کا ہم نے جن تلاوت کی یاد رکھیے قومی یاد نے حضرت حود علیہ السلام سے کہا کہ تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے جبکہ یہ معلوم ہے کہ حضرت حوض علیہ السلام نے ان کے سامنے معجزات پیش کیے تھے لیکن ان کی قوم نے اپنی جہالت سے ان معجزات کا انکار کر دیا اور انہوں نے یہ ضلع کیا کہ حضرت حود علیہ السلام ان کے پاس قابل ذکر معجزات لے کر نہیں آئے انہوں نے کہا کہ ہم محض تمہارے کہنے ہیں ان کا یہ قول بھی باطل تھا کیونکہ وہ یہ اعتراف کرتے تھے کہ نفع اور نقصان پہنچانے والا صرف اللہ ہے اور بت کسی کو کوئی نفع اور نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے ایسی صورت میں بضاحت عقل کا یہ تقاضا ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کو ترک کر دیتے اور ان, کو ان کا بتوں کی عبادت کرنے پر اصرار کرنا ان کی جہالت حماقت اور ہٹ درمی کے سوا کچھ نہیں اور ان کا یہ کہنا کہ ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں محر اندھی تقلید کرنے کی ضد ہے انہوں نے کہا ہمارے بعض معبودوں نے آپ کو مجنون بنا دیا ہے ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا ہمارے بتوں کو برا کہنا آپ کی عقل کے فساد اور آپ کے مجنون ہونے کی دلیل ہے معاذ اللہ تو حضرت یہود علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو پھر حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب مل کر میرے خلاف سازش کرو یہ اسی طرح ہے جس طرح حضرت نُ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم سب مل کر اپنی تدبیر پکی کر لو اور اپنے معبودوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لو پھر تمہاری تدبیر کسی طرح تم سے مخفی نہ رہے پھر تم جو کچھ میرے ساتھ کر سکتے ہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو تو حضرت حود علیہ السلام کا اپنی قوم کو یہ چیلنج دینا اور ان کو للکارنا ان کا بہت بڑا معاجزہ ہے کیونکہ ایک تنہا شخص بہت بڑی قوم سے یہ کہے کہ تم میری دشمنی میں اور مجھے نقصان پہنچانے میں جو کچھ کر سکتے ہو وہ کر گزرو اور میرا جو کچھ بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو تو یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کو اللہ تبارک کا وطلا پر پورا پورا اعتماد ہو کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا اور اس, کے اس کو دشمنوں سے بچائے گا تو فرمایا ہر جاندار کو اس نے پیشانی سے پکڑا ہوا ہے تو عرب میں یہ جملہ اس وقت کہتے ہیں جب یہ بتانا ہوتا ہے کہ فلاں شخص فلاں کا بالکل متیع ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں ہے کیونکہ جو شخص کسی کو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑتا ہے تو اس کو بالکل مستخر کر لیتا ہے اور عرب جب کسی قیدی کو گرفتار کرتے اور پھر اس پر احسان کر کے اس کو آزاد کرنا چاہتے تو اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر چھوڑ دیتے تھے اللہ نے عرب کے محاورے کے مطابق یہ کلام فرمایا اور مقصد یہ کہ ہر جاندار اس کے قبضہ و قدرت میں ہے اور اس کی قضا و قدر کے تابع ہے تو ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حود علیہ السلام کی قوم کے دل و دماغ میں بت پرستی راستے ہو چکی تھی اور وہ اپنے آباؤ اجداد کی اندھی تکلیف پر جمے ہوئے تھے اور اس کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ تھے اور نہ کسی دلیل کا کوئی اثر قبول کرتے تھے حضرت حبود علیہ السلام نے ان کے سامنے معجزات پیش کیے اور سب سے بڑا معجوزہ یہ تھا کہ انہوں نے تنہ تنہا پوری قوم کو للکارا وہ ان کا جو بگاڑ سکتی ہو بگاڑ دے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کو اس پر اللہ پر کامل اعتماد تھا کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے اور یہ کافر سب مل کر بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر ستاون سے لے کر آیت نمبر ساٹھ تک تلاوت کر رہا ہوں ارشاد خدا بندی ہے فَإِن فَقَدْ پھر اگر تم منہ گھیرو تو میں تمہیں پہنچا چکا جو تمہاری طرف لے کر بھیجا گیا اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے بے شک میرا رب ہر شہ پر نگہ بان ہے اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے ہُد اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی وَطِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا رَبِّهِمْ وَعَصَوْا كُلِّ كُلِّ جَبَّارٍ <عَنِيدٍ> اور یہ عاد اپنے رب کی آیتوں سے منکر ہوئے اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر بڑے سرکش ہٹ دھرم کے کہنے پر چلے وہ ات بھی فرم اربلی ہود اور ان کے پیچھے لگی اس دنیا میں لانت اور قیامت کے دن سن لو بے شک آد اپنے رب سے منکر ہوئے ارے دور ہو آد ہود کی قوم تو یہ چار آئےتیں ہیں جن کی ہم نے تلاوت دی ہے حضرت ہُو علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ ارشاد فرمایا اگر تم پیٹ پھیرو اس کے بعد جزا محضوب ہے یعنی اگر تم پیٹھ گھرو تو مجھے پیغام پہنچانے میں کوتاحی پر کسی عقاب کا سامنا نہیں ہوگا کیونکہ میں نے تم کو بار بار پیغام پہنچایا اور تم مسلسل میری تقدیف کرتے رہے پھر فرمایا کہ میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا کر آغاز کر دے گا تمہارے بعد اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو اللہ کی اطاعت کرے گی اس میں یہ اشارہ ہے کہ حضرت ود علیہ السلام کے منکروں پر ایسا عذاب آنے والا ہے جس سے پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا اور پوری قوم آت کو ہلاک کر دینے سے اللہ کے ملک میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی پھر فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آ گیا جن پر عذاب کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ نے سات راتوں اور آٹھ دنوں تک ایک زبردست آندھی بھیجی سخت اور تیز ہوا ان کے نتنوں میں گھستی اور ان کے پچھلے سوراخ دبر سے نکل کر ان کو منہ کے بل زمین پر گرا دیتی حتیٰ کہ وہ اس طرح ہو گئے جیسے کھجور کے تنے زمین پر گرے ہوئے ہوں جائے کہ ہوا نے ان کو کس طرح ہلا کر دیا تو جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہوا سخت گرم ہو یا بہت یق بستہ اور ٹھنڈی ہو یا وہ ہوا بہت تیز اور بہت سخت ہو اور اس نے ان کو زمین پر پچاڑ دیا ہو ان میں سے ہر چیز ممکن ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے ہود اور ایمان والوں کو نجات دی اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ آندھی مسلمانوں اور کافروں دونوں پر آئی لیکن مسلمانوں پر یہ آندھی رحمت بن گئی اور یہی آندھی کافروں پر عذاب بن گئی اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی تکزیب کرنے والوں پر جو عذاب نازل فرماتا ہے مسلمانوں کو اس عذاب سے نجات ادا فرماتا ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کیسے معلوم ہوتا کہ کافروں پر ان کے کفر کی وجہ سے عذاب نازل ہوا ہے تو نجات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ مربوط فرمایا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمان اور ان کے نیک اعمال کے باوجود وہ اس عذاب سے نجات نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ کی رحمت ان کے شامل عال نہ ہوتی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ ان کو نجات ان کے ایمان اور ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ملی تھی لیکن ایمان کی ہدایت ان کو اللہ کی رحمت سے ملی تھی اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ نے عن نزول عذاب کے وقت ان پر رحم فرمایا اور ان کو کافروں سے الگ کر دیا طرف فرماتا ہے آگ جو ہود کی قوم ہے اس کے لیے خٹکار ہے آگ کو ہود کی قوم کے ساتھ اس لیے مقید طرف فرمایا کہ آگ نام کی دو قومیں تھیں ایک آد قدیم تھی یہ حضرت حود علیہ السلام کی قوم تھی اس کو آگ اولا بھی کہتے ہیں اور آگ حدیث اس کو آگ ثانی بہت یتیم اور قدر آور لوگ تھے اور اللہ نے بعد والی قوم میں آج سے احترام کے لیے فرمایا کہ آج جو ہود کی قوم ہے یہاں مراد یہ ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے ہمارا کم کی ہا سست روح کم الئی انیبی اور سمود کی طرف ان کے ہم قوم سالش کو کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں بسایا تو اس کے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع رہا بے شک میرا رب قریب ہے دعا سننے والا تو یہاں سے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے اور حضرت نور علیہ السلام اور حضرت حود علیہ السلام کے واقعات آپ سن چکے ہیں تو فرمایا کہ سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو اب یہاں ہم قوم صالح حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اے میری قوم اللہ کو پوجو یعنی اللہ کی وحدانیت کو مانو اس کے سوا تو تمہارا کوئی معبود نہیں یعنی صرف وہی مستحق عبادت ہے اور پھر فرمایا کہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا مراد یہ ہے کہ تمہارے جد حضرت آدم علیہ سلاطم السلام کو اس سے پیدا کر کے یعنی زمین سے پیدا کر کے مٹی سے پیدا کر کے اور تمہاری نسل کی اصل نطفوں کے مادوں کو مٹی سے بنا کر اور اس میں تمہیں بسایا وسطی یعنی زمین سے پیدا کیا اور اس نے تمہیں بسایا یعنی اور زمین کو تم سے آباد کیا اور حضرت اضحاق نے اس کا ہمارا کم کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ تمہیں طویل عمریں نہیں حتا کہ ان کی عمریں تین سو برس سے لے کر ہزار برس تک کی ہوئی حضرت صحیح علیہ السلام کی قوم کی تو فرمایا کہ اس سے موافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ بے شک میرا رب قریب ہے دعا سننے والا تو دیکھیے کتنی نعمتیں ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی امتوں کو جو ہے وہ ادا فرمائی تھی لیکن یہ کیسے لوگ تھے جو اللہ کا کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتے تھے اور اسی وجہ سے اللہ کی اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی جب یہ رب کو نہیں پہچانتے تھے تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیے آیت نمبر باسٹھ ہے کالو <تصفيق> یا وَإِنَّنَا لَفِي مِّمَّا إِلَيْهِ شکونا بولے اے صارف اس سے پہلے تو تم ہمیں ہونہار معلوم ہوتے ہیں کیا تم ہمیں اس سے منع کرتے ہو کہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کو پوچھیں اور بے شک جس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے ایک بڑے دوکھا ڈالنے والے شک میں ہیں تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے جو اپنی امید وابستہ کی ہوئی تھی اس کی دو وجوہات تھی پہلی تو یہ کہ حضرت صالح علیہ السلام بہت غتی اور فہیم تھے اور فراغ دل بہت حوصلے والے تھے اس لیے ان کی قوم کو یہ امیدیں تھیں کہ وہ ان کے دین کی مدد کریں گے ان کے مذہب کو قوت اور استحکام پہنچائیں گے اور ان کے طریقوں اور مذہبی رسومات کی شائد کریں گے کیونکہ جب کسی قوم میں کوئی باصلاحیت نوجوان پیدا ہو تو اس سے اسی قسم کی امیدیں قائم کی جاتی ہیں اور دوسری یہ ہے کہ حضرت سارے علیہ السلام غریبوں کی مالی امداد کرتے ہیں مہمانوں کی خاطر مدارت کرتے تھے بیماروں کی عیادت اور خدمت کرتے تھے اس وجہ سے ان کی قوم یہ سمجھتی تھی کہ وہ ان کے مددگاروں اور ان کے دوستوں سے ہیں اور جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بت پرستی سے منع کیا تو ان کو سخت تعجب ہوا کہ ان کو اچانک یہ کیا ہو گیا اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ تو ہماری امیدوں کا مرکز تھے کیا آپ ہم کو ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں تو یہ اصل میں یہاں مسئلہ ہے امید ہے انشاءاللہ شاء آپ سمجھ بھی رہے ہوں گے آئس نمبر ترسٹ ہے تنظریمان بولا اے میری قوم بلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل کر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو مجھے اس سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم مجھے سوائے نقصان کے کچھ نہ بڑھاؤ گے اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو نبی بت پرستوں کے سامنے جا وہ سب سے پہلے ان کو بت پرستی ترک کرنے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے پھر اس کے بعد ان کے سامنے اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور جب وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر قوم اس سے ان کی نبوت پر دلیل اور موجزہ طلب کرتی ہے تو حضرت علیہ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا روایت ہے کہ ان کی قوم عید کے موقع پر گئی ہوئی تھی اس وقت انہوں نے حضرت علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ وہ انہیں کوئی موجزہ دکھائیں انہوں نے پہاڑ کی چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہا اس چٹان سے انہیں اونٹنی نکال کر دکھائیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو ان کی فرمائش کے مطابق چٹان سے اونٹنی نکل آئی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے مجزہ ہونے کی وجوہات بھی سنیں اللہ نے اس چٹان سے اس اونٹنی کو پیدا کیا اللہ نے پہاڑ کے اندر اس اونٹنی کو پیدا کیا پھر اس پہاڑ کو شک کر کے اس اونٹنی کو نکالا اللہ نے بغیر کسی نر کے اس اونٹنی کو حاملہ بغیر ولادت کے مکمل جسامت اور شکل و صورت کے ساتھ اس اوٹنی کو پیدا کیا روایت ہے پانی پیتی تھی اور ایک دن پوری قوم پانی پیتی تھی اس سے بہت زیادہ مقدار میں دودھ حاصل ہوتا تھا جو پوری قوم کے لیے کافی ہوتا تھا تو یہ تمام وجوہات اس کے موجودہ ہونے پر بہت قوی دری ہیں لیکن پرانے کریم میں صرف یہ مذکور ہے کہ وہ اونٹنی آیت اور موجو تھی باقی رہا کہ وہ کس اعتبار سے موجودہ تھی اس کا قرآن میں ذکر نہیں لیکن روایات سے متعلق میں نے آپ کے سامنے عرض کر لی ہے تو اونٹنی سے قوم کی پھر دشمنی کا بھی معاملہ ہو گیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اس کال سے حضرت صالح علیہ سلاۃ وسلام کی مراد یہ تھی کہ قوم سے مشقت کو دور کریں قوم سے مشقت کو جو ہے وہ دور کریں تو وہ اونٹنی ان کے لیے موجودہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو نفع پہنچاتی تھی اور ان کو نقصان نہیں دیتی تھی کیونکہ وہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے تھے جیسا کہ روایتوں میں بھی آیا ہے اور پھر اسی طرح یہ فرمایا گیا وا یا او ہی حاج ہی تم آیا تم فضا روحا تلفی ار داہ فم اگا بن قریب اور اے میری قوم یہ اللہ کا ناکہ ہے تمہارے لیے نشانی تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے بری طرح ہاتھ نہ لگانا کہ تم کو از، نزدیک عذاب پہنچے گا تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ وہ کفر پر اصرار کر رہے ہیں تو ان کو اس اونٹنی کے لیے خطرہ محسوس ہوا کیونکہ لوگ اپنے مخالف کی حجت اور دلیل کے غلبے سے گنگ رکھتے ہیں بلکہ وہ اپنے مخالف کی حجت کو کمزور کرنے میں کوئی قسر نہیں چھوڑتے اس لیے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ اس اونٹنی کو قتل کر دیں گے اس لیے انہوں نے پیش بندی کے طور پر یہ فرمایا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ انقریب تم کو عذاب پہنچے گا اور اس میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید تھی جو اس اونٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ کریں تو پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے شدید وعید کے باوجود اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی اور ان کو قتل کر دیا پینسٹھ فع کا روحا فقال مقدوب تو انہوں نے اس کی کوچیں کاٹی تو صالخ نے کہا اپنے گھروں میں تین دن اور برت لو یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا اللہ ڈیڈ لائن مل گئی تین دن کی دیکھیے کر دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کے دعوئے نبوت پر دلیل تھی تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت اور ان کی دشمنی میں اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور یا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس بات سے تنگ آ گئے تھے کہ ایک دن وہ لوگ کنویں سے پانی پئیں اور ایک دن وہ اونٹنی کنویں سے پانی پئیں اور وہ اونٹنی اس قدر غیر معمولی یسیم تھی کہ وہ اپنی باری کے دن جب پانی پینے آتی تو سارا کنواں خالی کر دیتی تب انہوں نے اس سے جان چھڑانے کے لئے اس کو قتل کر دیا اور یا انہوں نے اس کو اس لیے قتل کیا کہ وہ اس کا گوشت اور اس کی چربی کھانا چاہتے تھے بہرحال انہوں نے قتل کر دیا وجہ کچھ بھی ہو تھوڑی سی تفویر بھی سن لیں اونٹنی کو قتل کرنے کی امام ابن ابھی خاطم اپنی صنعت کے ساتھ امام محمد بن اس حق سے روایت کرتے ہیں جب اونٹنی پانی پی کر لوٹ رہی تھی تو وہ اس کی گات میں بیٹے ہوئے تھے اس کے رستے میں ایک چٹان تھی اس کے نیچے قداد نامی ایک شخص چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اور اس چٹان کے دوسرے نچلے حصے میں مسدح نام کا ایک اور شخص چھپ کر بیٹھا ہوا تھا جب وہ اس کے پاس گزری تو مسدع نے اس کی پی کے گوشت پر تاک کر تیر مارا اور قدار تلوار کے ساتھ اس پر حملہ آبر ہوا اور اس کی ایڑی کے اوپر کے پٹھوں پر تلوار ماری اسے کہتے ہیں کاٹ پونچ دینا وہ چیخ مار کر بیچاری اونٹنی گر پڑی انہوں نے اس, کی اس کو ٹانگوں کو باندھ دیا پھر اس کے گردن کے نچلے حصے پر نیزے مار مار کے اس کو ضبع کر دیا مار دیا قتل کر دیا ابوالحزیر نے بیان کیا ہے کہ جب اس اونٹنی کی کوچے کاٹی گئی تو اس کا بچہ چیختا ہوا پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا پھر دوبارہ اس کو نہیں دیکھا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں ہاں اور ان پر عذاب آنے کی تفصیل بھی چلے سن لیں اللہ نے فرمایا کہ تم صرف تین دن مزے اٹھا لو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ڈیڈ لائن دے دی جب انہوں نے اٹھنے کو قتل کر دیا تو تین دن کے مزے اڑانے کا فرما دیا کہ تین دن اب برت لو امام ابن ابی حاتم اپنی صنعت کے ساتھ حضرت سیدنا جاجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں غزب تبوک کے سفر میں جب ہم مقام حجر میں پہنچے تو آپ نے ہم سے فرمایا میں لوگوں کو معجوہ طلب کرنے سے منع کرتا ہوں یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے جس نے اپنے نبی سے معجوزہ طلب کیا تھا تو اللہ نے ان کے لیے کوٹنی کو بیچ دیا وہ اس رستے سے آتی تھی پر اپنی باری کے دن اس کا سارا پانی پی جاتی تھی اور جس دن وہ پانی پیتی تھی اس دن وہ قوم میں اس چونٹنی کا دودھ دو کر پیتی تھی اور پھر لوٹ جاتی تھی جس قوم نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی اور اس اونٹنی کی کوچے کاٹ ڈالی تب اللہ نے ان کو یہ وعید سنائی کہ وہ صرف تین دن اپنے گھروں میں مزے اڈالے پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا یہ اللہ کی وعید ہے جو ہرگز جی جھوٹھی نہیں ہوگی پھر تین دن کے بعد ایک زبردست چنگار کی آواز آئی جس نے اس زمین کے مشرق اور مغرب کے لوگوں کو ہلاک کر دیا تو اس شخص کے جو اللہ کے حرم میں تھا وہ اللہ کے حرم میں ہونے کی وجہ سے بچ گیا آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے آپ نے فرمایا وہ ابو رحال ہے فرمایا پوچھا گیا وہ کون ہے فرمایا وہ ابو تفریف ہے قطع بیان کرتے ہیں کہ حضرت سارے علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا اس عذاب کی علامت یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے چہرے پیلے پڑ جائیں گے اور دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے پھر ان کے چہروں پر نشان پڑ گئے پھر اللہ نے ایک ہول ناک چیخ بیجی جس نے ان کو ہلاک کر دیا اللہ اکبر اور امام محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت صحل علیہ السلط ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ اڑنی کی کوچے کٹی ہوئی ہیں تو وہ رونے لگے اور فرمایا تم نے اللہ کی نشانی کی بے حرمتی کی اب تمہیں اللہ تبارک و وطالعہ مم. کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی بشارت ہو انہوں نے صالح علیہ السلام کا مزاق اڑاتے ہوئے کہا اچھا یہ عذاب کب آئے گا اور اس لیے کی کیا علامت ہے انہوں نے دنوں کے اس طرح نام رکھے تھے وہ اتوار کو اول کہتے تھے پیر کو اغون کہتے تھے منگل کو دبار کہتے تھے بدھ کو جبار کہتے تھے جمعرات کو مونس کہتے تھے جمعہ کو عروبا کہتے تھے ہفتے کو شبار کہتے تھے تو انہوں نے بدھ کے دن اٹھنے کی کوچے کاٹی ہی تو حضرت صاحب علیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مونس سین جمعرات کے دن اٹھو گے تو تمہارے چہرے زرد ہوں گے اور جب تم عروبا سینی جمعے کے دن اٹھو گے تو تمہارے چہرے سرخ ہوں گے اور جب تم شبار ہفتے کے دن اٹھو گے تو تمہارے چہرے سیاہ ہوں گے پھر پہلے دن اتوار تم پر عذاب آ جائے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ تو اب اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جب تین دن تک مسلسل حضرت صحلح علیہ صلاط و السلام کی بتائی ہوئی عذاب کی نشانیاں پوری ہو گئیں تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت صال علیہ السلام کی صداقت پر ایمان لے آتے تو جواب یہ ہے کہ وہ ضدی لوگ تھے وہ اس وقت تک حضرت صالح علیہ السلام کی صداقت میں متردد رہے جب تک ان کے سروں پر عذاب نہیں آ پہنچا اور عذاب آنے کے بعد ایمان لانا پھر معتبر نہیں ہے آئے نمبر 66 ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے فلم <الْعَزِيضًا> پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے صالح اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر دن کی رسوائی سے بے شک تمہارا رب بھی عزت والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیے آئس نمبر 66 میں اللہ تبارہ کا بطا جل جلا نے جو ہے عذاب سے متعلق فرما دیا ایمان والوں کو بچانے سے متعلق ارشاد فرما دیا اور, اور یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بہت کبھی ہے اور عزت والا ہے تو فرمایا گیا جب ہمارا حکم آیا ہم نے سادے اور اس کے ساتھ یہ مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا سبحان اللہ یعنی ان بلاؤں سے اس مصیبت سے اس عذاب سے بچا لیا و اخلین و اقبی جاسمین اور ظالموں کو چنگار میں آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گٹنوں کے بل پڑے رہ گئے اللہ اکبر کبیلا اور ظالموں کو چنگار لیا تو صبح اپنے گھروں میں گٹنوں کے بل پڑے رہ گئے نمبر سڑسٹھ ہے امام ابن ابی حاتم نے امام محمد بن اسحاف سے روایت کیا ہے کہ اتوار کی صبح کو دن چڑھنے کے بعد ایک ہولناک چیخ آئی جس سے ہر چھوٹا اور بڑا ہلاک ہو گیا ماں سوا ذریعہ نامی ایک لڑکی کے جو حضرت صالح علیہ السلام سے سخت عدابت رکھتی تھی اس نے تمام لوگوں کو عذاب میں گرفتار دیکھا کنویں پر گئی اور اس سے پانی پیتے ہی مر گئی علامہ قرتبی نے لکھا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آسمان سے ایک چمگاڑ آئی تھی جس میں ہر بجلی کی کڑک تھی جس کی حیبت اور ہولناکی سے ان کے دل پھٹ گئے بات سفاسی میں ہے جب ان کو عذاب آنے کا یقین ہو گیا تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا اگر وہ عذاب آ گیا تو تم کیا کرو گے پھر عذاب سے مقابلے کے لیے انہوں نے اپنی تلواریں اور اپنے نیزے سنبھال لیے اور اپنے جتھوں کو لشکروں کو تیار کر لیا ان کے بارہ ہزار قبیلے تھے اور ہر قبیلے میں بارہ ہزار جنگجو تھے وہ تمام رستوں پر بیٹھ گئے اور اپنے گمان میں عذاب سے لڑنے کے لیے تیار تھے اللہ نے اس فرشتے کو حکم دیا جو سورج کے ساتھ مقل ہے کہ ان کو گرمی کا عذاب پہنچائے پھر صورت کی گرمی سے ان کے ہاتھ جل گئے پیاز کی شدت سے ان کی زبانیں لٹک کر سینے تک پہنچ گئیں اور جن کے ساتھ جانور تھے وہ مر گئے چشموں کا پانی جوش سے ابلنے لگا پھر اللہ نے موت کے فرشتوں کو فرشتے کو حکم دیا کہ غروب آفتاب تک ان کی روحیں قبض کر لی جائیں پھر ایک گرجدار چنگار سنائی دی جس سے وہ سب منہ کے بل گر کر ہلاک ہو گئے اللہ ہو اکبر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ایک چیخ کے متعلق دو قول ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما نے فرمایا کہ اس سے مراد بجلی کی کڑک ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بہت زبردست اور ہولناک چیخ تھی جس کو سن کر وہ سب اپنے گھروں میں منہ کے بل اوندے گر گئے اور اسی حال میں مر گئے اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ وہ چیخ مارے اور ان کی چیخ سے سب اسی وقت جو ہے وہ مر گئے اگر یہ سوال کیا جائے کہ وہ چیخ موت کا سبب کیسے بن گئی تو جواب یہ ہے کہ اس چیخ سے ہوا میں تموج پیدا ہو گیا اور جب وہ زبردست تموج ان کے کانوں تک پہنچا تو ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے جب ان کا اثر دماغ تک پہنچا تو دماغ پھٹ گئے اور وہ فوراً مر گئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بادلوں کے پھٹنے سے وہ چیخ پیدا ہوئی ہو اور اس سے بجلی گری ہو اور اس بجلی سے وہ سب جل کر مر گئے ہوں تفسیر کبیر میں یہ سب معاملات ہیں واللہ تعالی عالم میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر سڑسٹھ آج کے درس قرآن کی آخری آیت مقدسہ ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فِيهَا إِنَّ, سَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ بُعْذَنْ <لِسَمُود> کہ وہ ان میں کبھی رہے ہی نہ تھے سنو بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا کفر کیا سنو قوم سمود کے لیے پھٹکار ہے حضرت سہل علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے مفصل احوال الحمد ہم نے یہاں بیان کرنے کی کوشش کی ہے اللہ صبار تعالی وطۂ جلال اپنی پاک بار میں قبول و منظور فرمائے اب اگلی آیت جو ہے آیت نمبر انہتر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے انشاءاللہ اللہ تبارک وط ان شاء اللہ اللہ نے چاہا تو کل ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلۃ والسلام کا ذکر پاک کر کے اپنی آخرت کو سنواریں گے اِنشاء اللہ تبارک وط اعلیٰ جلالہ اور اس میں حضرت لوت علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام السّلام کیونکہ رشتہ داری حضرت لوت علیہ السلام کی تو ان کا ذکر کر کے پھر حضرت لط علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ جو ہے وہ مطلب شروع ہو جائے گا کل اللہ رب العزت قبول فرمائے آمین آمین آمین اللّہ آمین سلم آمین, آمین وما وماین جی آیت نمبر 68 تک ہو گئی ہیں آیت نمبر 68 تک درد مکمل ہوا ہے آیت نمبر سکسٹی نائن سے انشاءاللہ تبارک اللہ تعالی ہم کل شروع کریں گے آیت نمبر پچاس سے آغاز کیا تھا اور آیت نمبر سکسٹی ایٹ پر اختتام ہوا ہے انشاءاللہ تو سکسٹی نائن سے انشاءاللہ کل درس کا ہم آغاز کریں گے قوم لود کا ذکر ہوگا انشاءاللہ تبارک اللہ تعالی تو اللہ نے چاہا تو آنے والے جون جولائی میں انشاءاللہ ہم اپنے تفسیر قرآن کا سلسلہ مکمل کر لیں گے جو ہم نے حساب کتاب لگایا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات اور جو ہے وہ اس کے صدقے میں ہمیں نجات دے بخش فرمائے ہمارے والدین کی بھی ہماری اولاد کی بھی ہمارے خاندان کی بھی آمین آمین آمین اللہ آمین تو ابھی نا شریف علیہ فرمائے ان شاء اللہ ناشریف کے بعد پھر ہم انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر درس دیں گے سید اعلیٰ سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو ناز شریف پلے کرنے کے لیے کوئی بائی تشریف لے آئے سویٹ بھائی آپ نے کوئی ناز شریف جی کوسچن آنسر درس کے بعد ہوں گے درس کے بعد ان شاء اللہ ہوں گے ان تو کوئی بائی تشریف لے آئیں بائک پر میں بائک چھوڑ رہا ہوں ناد شریف پلے کرنے